ہم نے آج کے سبق میں آیت نمبر پچپن چھپن ستاون اٹھاون انسٹھ ان آیتوں کا ترجمہ پڑا ہے ان شرابین یقیناً <سؤال> اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی پہلے یہ بتا دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہوں گے اور یہ مسلسل کفر کی حالت میں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے جس طرح مکہ میں مسلمان مشرقین کے سردار ابو جہل سے تنگ تھے اور وہ بہت زیادہ مسلمانوں کو ستایا کرتا تھا اسی طرح مدینہ منورہ جب مسلمان ہجرت کر کے پہنچے تو وہاں یہودیوں کا بڑا تھا اس کا نام تھا کاب بن اشرف یہ کاب بن اشرف یہ یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا یہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا کرتا تھا ہر بار یہ معاہدہ کیا کرتے تھے اور معاہدہ توڑ دیا کرتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ان یہودیوں کو اپنی حکومت اپنی تھانے داری اور بدماشی خطرے میں نظر آئی کہ اب تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں ان کے ساتھ مہاجرین ہیں اور انصار ان کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہیں تو یہ بہت پریشان ہوئے تو اس پریشانی کا عالم میں یہ کیا کرتے تھے یہ مکے جا کر مکے کے مشرقین کو مسلمانوں کے خلاف اور گلاتے تھے مسلمانوں کے خلاف ان کو ابھارتے تھے اور مسلمانوں کی طاقت اور قوت کو توڑنے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر کیا سیاست کی سب سے پہلے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کر ایک مسجد بنائی جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں مسجد نبوی اور مسجد حرام کی زیارت نصیب فرمائے بار بار نصیب فرمائے ہر بار نصیب فرمائے اللہ تعالی نے ہمیں جہاد کی نعمت عطا فرمائی اللہ تعالی ہمیں حج کی نعمت بھی آتا فرمائے مسجد بنانے کا مقصد مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا گویا کہ مسلمانوں کو ایک مرکز مل گیا اور آپ یہاں دیکھتے ہیں ہماری تحریکوں میں اور مجاہدین کی تنظیموں میں کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں گھر بھی بنائے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ مرکز بھی بنائے جاتے ہیں وہاں مجاہدین نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے اجتماعی کام بھی مرکز ہی میں نمٹائے جاتے ہیں گھر میں تو تمام کام نہیں ہو سکتے نا مشورے ہوتے ہیں مرکزوں میں تربیتیں ہوتی ہیں مرکزوں میں ساتھی آپس میں مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے ہیں بیانات ہوتے ہیں یہ سب کچھ مرکزوں میں ہوتا ہے نا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی مرکز مل گیا سب کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عجیب کام کیا جو ہماری اسلامی تاریخ کا بہت ہی ایک نادر کام ہے آج بھی کرنے کی ضرورت ہے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مکے والے قریشی تھے اور مدینے والے جو ہیں وہ اوس و خزرج یہ دو قوموں سے تعلق رکھتے تھے جاہلیت کے دور میں قومی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی جیسے کہ آج کل پاکستان میں حکومت نے مسلمانوں کو جاہلیت کے دور میں دھکیل دیا ہے پنجابی سندھی کے خلاف پٹھان پنجابی کے خلاف وغیرہ وغیرہ قومی تعصب قومی نفرت یہ سب چیزیں وہاں بھی موجود تھیں جیسے کہ آج کل کی حکومتیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ مسلمانوں کو توڑ توڑ کر رکھا جائے انگریزوں کا پروگرام یہی ہے فرق تسد لوگوں میں اختلاف ڈالو اور حکومت کرو لیکن اسلامی سیاست میں ایسا نہیں ہوتا اسلامی سیاست میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک کرو اور پھر حکومت کرو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو سیاسی قدم اٹھایا مکے کے مہاجرین اور مدینے کے انصار ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. کیا کیا بھائی چارہ قائم کیا مکے کا ایک مہاجر اور مدینے کا ایک انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا کرتے تھے قومی تعصب نفرت یہ سب چیزیں اس بھائی چارے کی برکت سے ختم ہو گئی آج بھی اس کی ضرورت ہے جہادی تنظیموں جہادی تحریکوں کو آج بھی اس سیاست پر عمل کرنا چاہیے ورنہ بڑی قوموں کے سامنے چھوٹی قوموں کے لوگ جو ہے تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک تحریک ہے ایک جماعت ہے اس میں بلوچ بہت زیادہ ہیں اب دس پندرہ پٹھان ساتھی یا پنجابی ساتھی جہاد کی نیت سے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں تو اگر ان کے درمیان بھائی چارہ نہیں ہوگا قوم پرستی اور تعصب کی نفرتوں کو ختم نہیں کیا جائے گا تو یہ بچارے دس پندرہ افراد جو ہیں یہ رل جائیں گے تنہائی کا شکار ہو جائیں گے اس لیے جہادی تنظیموں کو جہادی تحریکوں کو اب سے جبکہ بنیاد پڑ رہی ہے ایک عمارت کی ایک اسلامی حکومت کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے الحمد جہاد کے میدان میں کافی عرصے سے ہم موجود ہیں اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی خدمتوں کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے بہت سارے ساتھی ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے صرف میں نے نہیں بلکہ بہت ساروں نے دیکھا ازبکوں کی تنظیمیں تھیں تاجکوں کی تنظیمیں تھیں عربوں کی تنظیمیں تھیں ان میں جو لوگ تعصب اور قومیت سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے تھے وہ کامیاب ہوئے ٹھیک ہے شہید ہو گئے ان میں سے بہت سارے لیکن کامیاب تو ہو گئے نا شہادت بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے الحمد میں طاہر جان صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ عثمان جان صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ رہا ہوں ان کے اندر میں نے کبھی یہ قوم پرستی تعصب اور عصبیت یہ چیزیں نہیں دیکھی میں بالکل ایک تنہا فرد تھا لیکن انہوں نے الحمد ہر وقت مجھے خدمت کا موقع دیا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بر دے اللہ تعالی ان کی شہادتوں کو اپنے دربار مقدس میں قبول فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو لغزشوں کو معاف فرما کر ان کو مانبیین و صدیقین و والصالحین مقام عطا فرما دے مجھ جیسے گناہ کو بھی ان کے ساتھ رفاقت نصیب فرما دے سب سے پہلا جو سیاسی اقدام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا تھا مکہ کے مہاجرین کو اور مدینے کے انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا اس فقوت اور بھائی چارے کی برکت سے مسلمانوں میں ایک ایسی محبت مودت پیدا ہوئی کہ اس کی مثال نہیں ملتی مکے کا مہاجر مدینے کے انسار کے سامنے رولا نہیں بچارا بلکہ ان کو عزت ملی تاریخی کتابوں سے نہیں سیرت کی کتابوں سے نہیں قرآن کریم نے ان کی تاریخ کی اللہ اکبر کریے سورت الحشر میں اللہ جل جلالہ فرماتا ہے الذين من فضلا من اللہ اللہ اولئك هم غریب مہاجرین جن کو اپنے گھروں سے اپنی مال و دولت سے دور کر دیا گیا وہ کیوں نکلے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی انہیں حاصل ہو اللہ تعالیٰ کی رضا انہیں حاصل ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرنے کے لیے نکلے تھے الاک ہم الصادقون وہی سچے لوگ تھے یہ مہاجرین ہو گئے نا اللہ تعالیٰ میں مہاجرین کی اعلیٰ صفات عطا فرمائے اب انصار کے بارے میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے والذین تب الدار ادارا و ایمان امن قبل امنج اور علہم مدینے والے مہاجرین سے محبت کیا کرتے تھے اسی محبت کو آج مہاجرین ترس گئے ہیں ہم نے یہ محبت وزیرستان میں دیکھی بہت بڑے پیمانے پر دیکھی وزیرستان کے انصار نے ہماری خاطر مہاجرین کی خاطر سب کچھ قربان کر ڈالا ان کی دکانیں تباہ ہو گئیں ان کے بازار بمبار میں تباہ برباد ہو گئے بمباریوں میں ان کے گھر ان کے بازار ان کی مسجدیں ان کے مدارس پوری زندگی تباہ کر رہ گئی ایسے انسار میں نے دیکھے ہیں جن کے گھروں پر بمباری ہوئی وہ انسار رونے لگا تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں کہا کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اب میرا کوئی گھر نہیں رہا میں مہاجرین کو جگہ کیسے دوں گا میں اس لیے روتا ہوں کہ اب مہاجرین کی خدمت میں کیسے کروں گا اور پھر صرف رونے پر اکتفا نہیں کرتے تھے دوبارہ سے اپنا گھر بناتے تھے پھر انہی مہاجرین کو لے کر آتے تھے جن کی وجہ سے بمباری ہوئی پاکستان کے انصار نے قبائل کے انصار نے پورے قبائل کے میں چونکہ وزیرستان میں رہا ہوں اس لیے صرف وزیرستان کی بات کر رہا ہوں ورنہ جو جو جہاں بھی رہے ہیں پاکستان کے انصار نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو دیکھ کر مدینے کے انصار یاد آ جاتے ہیں اس لیے طاہر جان صاحب رہے اللہ کے سامنے اگر کوئی وزیرستان کے لوگوں کو خلق یا عوام کہتا تو وہ ناراض ہو جائے کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ ان کو خلق مت کہا کرو ان کو عوام مت کہا کرو ان کو انصار کہا کرو انصار ہم مہاجرین ہیں اور یہ انصار ہیں اونچ نیچ اور غلطیاں انسان ہی سے ہوتی ہیں لیکن وزیرستان کے اور دوسرے قبائل کے مسلمانوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ یو حبون منہاج اور علیہم کے مصداق آج بھی موجود ہیں افغانستان سے آئے ہوئے مہاجرین پوری دنیا سے آئے ہوئے مہاجرین اور مجاہدین کی انہوں نے خدمتیں کی یہ ایک حقیقت ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اللہ تعالی ہمارے انصار کو اور بھی عزت دے اور آج وہ ہماری طرح مہاجر ہیں سبحان اللہ یہ انصار تھے جنہوں نے ہم مہاجرین کو پناہ دی افغانستان سے آئے ہوئے معاجرین کو پناہ دی اور آج بیچارے وہ خود بھی مہاجر ہیں مدینہ کے جو انصار تھے ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمائی ہے یوحبون امنہجر کہ وہ محبت کرتے تھے ان سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی اللہ اکبر وزیرستان میں جو محبت میں نے دیکھی اور ہمارے مہاجرین نے دیکھی عربوں نے ازبکوں نے تاجکوں نے ترکمنوں نے دیکھی وہ پھر شاید ہم نے کہیں نہیں دیکھی اور آج ہم اس محبت کو ترس گئے ہیں ہمارے بچے ہماری بچیاں ایک ایسے ہاتھ کو ترس گئی ہیں جو کہ ان کے سر پر کوئی رکھے ولاجون فی سدور ہی ماجت مما اتو یہ مہاجرین یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے اللہ کے دین کے خاطر ہجرت کی ہے ہم نے الحمد للہ اور نہ ہمارے گھر بھی آباد تھے ہمارے وطن بھی آباد تھے سب کچھ موجود تھا ہمارے پاس بھی اللہ قبول فرما لے ان مہاجرین کی قدر کرنی چاہیے ان مہاجرین سے محبت رکھنی چاہیے ان مہاجرین کی حفاظت ہونی چاہیے وہ یو فیرون اعلی انفسم ولو کا نبیم خساسا اور مدینے کے جو انصار تھے وہ خود فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے لیکن مکے کے مہاجرین کی خدمت کیا کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں اچھے انصار عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اچھا مہاجر بنائے